کہا جاتا ہے کہ چار فقہ یا چار امام چار مسلح یہ چاروں صحیح ہیں اگر ایسا ہے تو کسی ایک کی پیروی بھی صحیح ہے کیا یہ اہل سنت بھی کہلائیں گے سعودی عرب میں بھی ان میں سے کوئی ایک عام طور پر مالکی یا شافی رائج ہے تو پھر بعض اہل سنت جماعت کے علماء ان کے پیچھے نماز پڑھنے کو کیوں صحیح نہیں سمجھتے سنیے آپ دیکھیے مسئلہ کیا ہے یہ چاروں امام حق پر ہیں بہت یہ گہرا مسئلہ اس میں تو کوئی شک نہیں جب امام کی پیروی کی جائے چاہے وہ شافی ہو مالکی ہو حملی ہو ہنفی ہو چاروں امام حق پر ہیں اس لیے کہ ہر ایک کا مذہب یا ہر ایک کا فتویٰ جو ہے وہ حدیث کے مطابق ہے کسی نہ کسی حدیث کے مطابق ہے سمجھ گیا مثلا ہماری فکر کتابوں میں اور بھی دیگر کتابوں میں ایک مذاکرہ حضرت امام اعظم ابو حنیفہ رضی اللہ تعالیٰ نو کا وہ ہے وہ سنیے کیا ہے امام اوزائی ایک بہت بڑے امام یعنی وہ بھی اسی درجے کے جیسے امام شاف یا امام مالک یہ دونوں بزرگ حرم میں مل گئے امام اعظم ابو حنیفہ اور حضرت امام اوزائی امام اوزائی نے کہا جب معلوم ہوا کہ امام اعظم ابو حنیفہ پر میں تم رفہ کیوں نہیں کرتے جب حدیثوں میں رفا ہے تو تم رفا دین کیوں نہیں کرتے امام صاحب نے فرمایا آپ رفا دین کیوں کرتے ہیں فرما میں حدیث سنیے امام صاحب جو تھے انہوں نے حدیث بتائی امام اعظم ابو حنیفہ فرمایا کہ میں نے امام زہری سے حدیث سنی امام زہری نے حضرت سالیم سے حدیث سنی اور حضرت سالم اپنے والد حضرت عبداللہ ابن عمر سے حدیث بیان کرتے کہ نبی کریم علیہ السلام رفع دین کرتے تھے اب انہوں نے کہا آپ اپنی حدیث بتائی امام عوضائی نے جب ہمارے امام سے مطالبہ کہ آپ اپنی حدیث بتائی ہمارے امام صاحب نے کہا میں نے حضرت حمد سے سنا حضرت حمد رضی اللہ تعالیٰ نے ابراہیم نخی سے سنا ابراہیم نخی نے حضرت القما اور حضرت اسوت سے سنا حضرت القما حضرت عبداللہ ابن مسوس سے سنا کہ حضور رفیدہ نہیں کرتے تھے دونوں حدیث کی سنت امام اوزائی نے کہا کہ میری سنت پر آپ کی سنت کو کیسے فوقیت ہو گئی امام صاحب نے جواب تو تفصیل دیا مختصر یہ ہے فرما دیکھئے آپ کے راوی ہیں حضرت عبداللہ ابن عمر وہ حضور کے زمانے میں بچے تھے وہ پچھلی صف میں کھڑے ہوتے تھے اور عبداللہ ابن مسعود جو میری روایت میں ہیں میری جو روایت میں عبداللہ ابن مسعود ہیں حضرت اسود حضرت کی۔ حضرت عبداللہ ابن مسعود جوان تھے اور پہلی صف میں کھڑے ہوتے تھے فرما یہ بتاؤ کہ حضور کی نماز پہلی صف میں کھڑے ہونا والا آدمی زیادہ جانے گا یا جا ساتویں آٹھویں صف میں کھڑے ہونے والا زیادہ جانے گا امام اوزائی خاموش ہو گئے امام اوزائی خاموش ہو گئے یہ ہے ترجیح ہمارے امام امام اعظم ابو انی حق سب آپ کے سمجھ میں آ جائے امام شافی کہتے ہیں کہ امام کے پیچھے کراط کرنی چاہیے ان کی دلال بے شمار حدیثیں کہ جس آدمی نے سورہ فاتحہ نہ پڑھی اس کی نماز نہیں یا اس کی نماز ناقص وغیرہ ساری حدیثوں کو جمع کر لی امام شافی کا مذہب بالکل درست وہ صحیح فتوا دیتے جو بات ان تک پہنچی اب آئیے ہمارے امام کیا کہتے ہیں ہمارے امام کا فتویٰ یہ ہے کہ جب آدمی باجماعت نماز پڑھے تو امام کراد کرے گا مقتدی سنے گا مثلا جب بحث اور ابحاس اور مناظر کا معاملہ ہم کہتے ہیں ساری حدیثیں لے آؤ انہیں کہا جی یہ ہیں کہ حضور نے فرما بغیر سور فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی ہم نے کہا لے आओ یہ 500 حدیثیں سامنے رکھو کہ بغیر سورہ فاتحہ کے نماز نہیں ہوتی یہ تو اپ سب جانتے ہیں کہ سورہ فاتحہ جو ہے وہ قران مجید ہی کی ایک سورت ہے ہے یا نہیں اب سنیے ہمارے امام کہتے ہیں جب یہ ایت نازل ہوئی و اذا قرئ القرآن فاستمعوا له أنصتوا لعلكم ترحمون جب قران پڑھا جائے کان لگا کر کے سنو خاموش رہو تاکہ تم رحم جاؤ ہمارے امام فرماتی اس آیت نے ان حدیثوں کو منسوخ کر دیا بات سمجھ میں آپ کی ہے وہ منسوخ قرآن کی دلیل سے لا ہمارے امام امام اعظم کہ اس نے ان حدیثوں کو منسوخ کر دیا اس آیت کے نازل ہونے کے بعد اب کوئی امام کے پیچھے کراط نہیں کرے گا امام شافی کہتے ہیں, نہیں اس کا استثنا وہ بھی حق کہتے ہیں مگر امام اعظم کی دلیل بہت مضبوط اب میں موٹے انداز میں سمجھاتا ہوں آپ دو سو آدمی ہمارے امام صاحب سے بحث کرنے آ گئے بھائی اتنی حدیثیں ہیں امام کے پیچھے امام کے پیچھے کریں ایک آدمی سے جب دو سو آدمی بات کریں گے تو کیا ہوگا مچھلی بازار دو سو آدمی ایک آدمی کوئی ادھر سے بولے کوئی ادھر سے, سے, سے امام صاحب پریشان نہ تھا بھائی بات تو ایسے نہیں ہوگی تم مجھ سے مناظر کرنے آئے یا بات کرنے آئے کا کیا بھائی انہوں نے کہا امام صاحب نے تم اپنے میں سے ایک آدمی کو طے کر لو جو مجھ سے بات کرے جو تم سے سب سے بڑا عالم بہت بڑا علم والا تو پریکٹیکل کا بات تو صحیح ہے کہ ایک آدمی مقرر کر لیا جائے انہوں نے کیا کیا اپنی جماعت میں سے جو سب سے بڑا عالم تھا اسے مقرر کر کے کہا یہ ہماری طرف سے آپ سے بات کرے گا تو اچھا اگر یہ شکست کھا گیا تم سب ہار گئے بکاز ہم سب ہار گئے اگر اس میں یہ اگر لاجواب ہو گیا تم سب لاجواب بالکل لا جا اس کا کہنا تمہارا کہنا بالکل اس کا سکو تمہارا سکو بالکل اس کا بولنا تمہارا بولنا بالکل ہم کیا کرتے ہیں ہم بھی تو یہ کرتے ہیں کہ مسجد میں آن کر ایک امام کو آگے کھڑا کر دیتے ہیں جیسے تم نے کھڑا کیا اس کو آگے, ہم اس طرح مسجد نے کھڑا کر دے بولنا ہمارا بولنا اس کی ہماری خراق یہ تو تم نے خود تسلیم کر لیا لوگ خاموش ہو گئے کہ کہنے امام صاحب صحیح تو کہہ رہے ہیں باقی اسی طریقے سے سب کے ساتھ واپس چلے گا واپس چلے گا اور امام صاحب کا مسئلہ جو ہے اس کے خلاف ان کے پاس کوئی دلیل نہ تھی. اب آئیے عمل کا اختلاف غالباً مشکات میں کتاب التیمم میں یہ حدیث دو صحابہ یعنی آپس میں مسئلے میں بھی اختلاف ہوتا تھا صاحب یعنی دونوں سفر پر پانی نہیں ملا دونوں نے تیمم کیا تیمم کرنے کے بعد نماز پڑھی نماز پڑھنے کے بعد ایک صاحب نے منزل مقصود پر جا کر وضو کیا اور نماز لوٹائی دوسرے صاحب نے نماز نہیں لوٹائی جو تیمم کر کے وزو کیا تھا انہوں نے اسی پر اکتفا کیا ایک صاحب نے لوٹائی ایک صاحب نہیں لوٹائی دونوں نے تیمم کر کے نماز پڑھی یہ دونوں صاحبی یہ دونوں حضور کی خدمت میں آئے کا حضور یہ معاملہ ہوا انہوں نے اپنی نماز لوٹائی میں نے نماز نہیں لوٹائی دونوں کا عمل مختلف ہے یا نہیں حضور نے ارشاد فرمایا جس آدمی نے نماز لوٹائی فرما تم نے ثواب دونوں کمایا اور جس نے نماز نہیں لوٹائی اس سے فرمایا تم سنت کو پہنچ گئے یعنی تم نے سنت کو سمجھ لیا کہ نماز نہیں لوٹائی تو عمل میں صحابہ کرام میں بھی اختلاف رہا اس کی بنیادی وجہ کیا ہے وہ بھی آپ سن لیجیے یہ چار مذہب بنے کیسے ایک شخص حضور کی خدمت میں آیا آنے کے بعد اس نے حضور کو فرض یہ رفع دین کرتے ہوئے دیکھا اور رفع دین کرتے ہوئے دیکھ کر اسلام قبول کیا واجبی سی باتیں کی اور اس کے بعد وہ وطن چھوڑ کر دور دراز کسی ملک میں چلا گیا پھر بعد میں حضور رفع دین ترک کیا اور ان تک وہ ترق نہیں پہنچا انہوں نے جس حالت میں حضور کو دیکھا وہ تو رفا دن ہی کرتے رہے ساری زندگی اور آخری میں جب حضور نے اس کو ترک فرما دیا تو نے دین نہیں کیا کیسے ترک کیا مسلم شریف میں آئی کتاب و سلاد میں حدیث حضور علیہ السلام صاحب کرام نماز پڑھ رہے تھے ان پر نکلے صحابہ کو رفایدین کرتے ہوئے دیکھا نماز پڑھنے کے بعد حضور نے فرمایا یہ تم کیا کر رہے تھے گھوڑے کی طریقے سے تم ہلا رہے شمس قبیلہ تھا اے اس کے گھوڑے جب ہن ہنا نے تو دم کو خوب ہلاتے تھے تو فرما تم یہ گھوڑوں کی طریقے سے دم ہلا رہے ہیں؟ نماز کو سکون کے ساتھ پڑھو اس حدیث کو امام مسلم نقل کیا اس پر ہمارے امام فرماتے ہیں کہ نے بی بی کا اظہار کر دیا کہ گھوڑے کی طریقے سے تم تم ہلا رہے ہاتھ ہلا رہے اس طریقے سے لہٰذا ابرفین منسوخ ہو گیا تیسری دلیل آئیے ترمیزی شریف میں حدیث حضرت عبداللہ ابن مسعد رضی اللہ عنہ انہوں نے کیا کیا کہ کافی لوگ بیٹھے ہوئے تھے ان سے فرمایا کہ اے لوگوں کیا میں تمہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جیسی نماز پڑھ کر کے بتاؤں صاحب نے کیا, کیا سب کے سامنے حضرت عبداللہ اللہ ابن مسود نے نماز پڑھی جب نماز پڑھی تو راوی کہتے انہوں نے ایک دفع رفا دین کیا وہ کب رفا دین کیا رفا یدیں کہتے ہاتھ اٹھانے کو جب انہوں نے تقبیر تحریمہ کہی اس وقت ہاتھ اٹھایا اور پوری نماز میں انہوں نے ہاتھ نہیں اٹھائے پوری نماز رفت دنگ نہیں کیا اور اس کے بعد صحابہ سے برما یہ تھی نبی کریم علیہ السلام کی نماز اور کسی صحابین پہ کوئی اعتراض نہیں کیا اس کا مطلب کبھی حضور نے کیا اس کے بعد ترک فرما دیا جب ترک کیا امام اعظم ابن حنیفہ کا وہی مذہب ہے جو ہمارا اب آئیے اس میں ہم اہنگی ہم اہنگی ہم کہتے ہیں یہ چاروں حق پر ہیں اگر امام شافعی کا مقلد نماز پڑھا ہے نفی اگر امام نہیں ہے ہم بغیر ترد دود کے اس کے پیچھے نماز پڑھ لیں دبت لیکن کیا ہوگا وہ اس میں ہماری رعایت کرے گا جیسا کہ سوال گزرا کیا رعایت کرے گا وہ ہمارے ساتھ رعایت یہ کرے گا کہ اگر اثر کی نماز پڑھا ہے تو جب سایہ اصل سے ڈبل ہو جائے جو ہمارا وقت ہے اثر کا اس میں نماز پڑھا ہے اپنے وقت میں وہ نماز پڑھائے گا ہم اس کے پیشے نہیں پڑھیں گے فجر میں اس نے کیا, کیا؟ فجر کی نماز میں ان کے یہاں دعائیں قنوت ہے ہمارے یہاں دعائیں خنوت منسوخ ہے ایک خاص مہم تھی جو حضور نے دعائے قنوت فجر کی نماز میں پڑھی کنوت نازلہ اس کے بعد آپ نے نہیں پڑھی اب کیا ہوا اگر امام شافعی نے دعائیں قنوت کے لیے ہاتھ اٹھا لیے رکوع سے کھڑے ہو کر دعائے قنوت پڑھ رہا ہنفی چپ چاپ کھڑا رہے گا اسی کی طرح نماز میں شریف ہو کر نماز پڑھ لے ہنفی کی نماز ہو جائے گی یہ دیکھیے آپس میں رواداری ہے یا نہیں ہاں اپنا امام ہوگا تو اپنے امام کو چھوڑ کر ان کے پیچھے نماز ہم نہیں پڑھیں گے اب مجھے بتائیے کراچی ڈیڑھ کروڑ کی آبادی کہیں شافی مسجد ہے ایک مسجد ہے ہماری دانس میں یہ جو گلستان کلب کے پیچھے ایک سوسائٹی ہے کوکن سوسائٹی اس میں ایک مسجد ہے شافی حضرات کی پوری کراچی میں جتنے شافئی ہیں وہ آپ کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں نہیں سب ہنفیوں کے پیچھے نماز پڑھتے ہیں نہیں کے پیچھے نماز پڑھتے آپس میں ان کا کوئی جھگڑا نہیں ہے جو آپ نے سعودی عرب کی مثال دی ہے بھائی یہ تو کسی امام کے ماننے والے ہی نہیں جو کہتے ہیں ہم ان کے پیچھے نہیں پڑھتے کسی امام کو نہیں مانتے یہ غیر مقلد یہ کہتے ہیں ہم عقل کو اپنا امام مانتے خود اپنے جناب خرت کو یہ امام مانتے کسی بھی امام کی یہ پیروی نہیں کرتے اس لیے ہم ان کے پیچھے نماز نہیں پڑھتے اور دوسری بات یہ عقیدے کے اعتبار سے سعودی عرب کے امام سخت ترین وحابی. کیا ہیں وہ اور کیجئے ان کی وہابیت کا علم یہ ایسے نہیں کرا پورے الحمد اللہ فائل میں ان کے کاغذات میرے موجود ہیں مکہ مکرمہ اور مدینے منورہ کے امام پاکستان میں آتے جاتے رہتے مرتبہ پارک میں ان کا خطاب کرایا دیجیے مکہ کے امام صاحب نے نشتر پارک میں خطاب کرتے ہوئے کہا اسلام میں دو عیدیں ہیں جو تیسری عید منائے وہ مشرق ہے وہ تیسری عید کیا ہے میلاد النبی میلاد النبی منانے والے کو وہ ہمارے پاکستان میں آن کر سب کو کہ گئے. مجھے اللہ پڑھیں گے نماز جو امام اپنے مختو کو مشرق کہے اس امام کے پیچھے نماز پڑھے برملا انہوں نے کہا ان کا چھپا ہوا خطبہ عربی کا اردو کا ترجمہ یہ سب ہمارے پاس موجب جی چاہے آپ دیکھ لیں یہ وہ وجہ ہیں جن کی وجہ سے ہم وہاں نماز نہیں پڑھتے اب سنیے یہ جو باہمی چاروں کا معاملہ چاروں حق پر ہیں سعودی عرب کی یہ عرب نجدی حکومت آنے سے پہلے ترکیوں کی حکومت تھی جس کو سلطنت عثمانیہ کہتے ہیں انہوں نے اجارہ داری نہیں رکھ انہوں نے کیا کیا بڑا عجیب نظام رکھا چاروں کونوں پر چار مسلے بچھا دیے ادھر ادھر سامنے ادھر معروف ہے یہ امام ہنفی کا مسلح یہاں ہنفی پڑھیں یہ ادھر امام مالک کا مسلح یہ مالکی پڑھیں ادھر امام شافی کا یہاں شافی پڑھیں ادھر احمد, احمد ابن حمل کا ہر آدمی اپنے چاروں اماموں کے پیچھے اپنے وقت میں نماز پڑھ لیتا کوئی جھگڑا ہی نہیں تھا کوئی جھگڑا نہیں انہوں نے کیا کیا کہ سب سمیٹ کر ہم کو مجبور کیا کہ آؤ. ہمارے پیچھے نماز پڑھو یا مسئلہ گڑبڑ ہو گیا سمجھ